وخ لا شریف مولا, دی دے اندر خریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان ہر شر ہر فتلے تو ہر قسم دی نافرمانی فرمانی تو اپنی رحمت پناہ نجاتا فرماوے جنہ دستان نے اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا ہے کسی قسم نہ وی تعاون فرمایا ہے مولا سونا بانیان المحفل دی سایو محبت نو اپنے بارگاہش قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے جو دوست تشریف لے آیا ہو حاضر مطلق سارا کی حاضری اپنی بار قبول فرما کے قدم قدم تھی تھا فرماوے قبلہ برادری مکرم آری جنہ نے نہ چیز نداؤ فرمایا میں حاضر ہوا مولا سونا قبلا کاری صاحب اور محبت, محبت mmh. میری حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اخرت دا سامان بنا, بنا جناب دے سامنے جو موضوع بیان کراں گا اس د ہے حق اور حق والوں کی دشمنی کا انجام تباہی ہے اور ان شاء فضل و کرم نال اس انداز اور اس طریقے نال جناب نو سمجھاوا گا قرآن و حدیث اور صوفیاء کرام دے اقوال دی دے روشنی کی اگر کوئی مردہ ہوا تو تے طلب رہ تے گنجائش رہ سکی ہے لیکن ضمیر والیا نو گل سمجھ آئے گی, گی کہ دوبارہ, دوبارہ پوچھنے دی ضرورت نہیں پوے گی اس موضوع انتخاب اس واسطے کی خواص اور عوام یہ دونوں کے لیے یکساں ہے خباس واسطے بھی اپنے دوستوں واسطے بھی،, بھی عوام واسطے بھی, بھی،, بھی،, بھی، ہر بندے واسطے یہ موضوع بالکل برابر, برابر انشاء اللہ عزیز حکیم کی حکمت واگ آئے گا خبردار, خبردار کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس موضوع انتخاب کی خاص وجہ ہے صرف اصلاح اے اے اے مگر لینے والوں کے لیے جو لینا چاہتے نے انہوں اصلاح ایرام دینا ایرام مقصود ہے تے جو نہیں yani اندر نبی سمجھنا یا اس برکت دا ای حصہ آیا ہی نا, نا سمجھ ہی نہ آئی سمجھ سکتے بھی نہیں انتخاب دی وجہ اے کہ جڑے نازک دور گزر رہے ہیں نا جنہ حالات چو اس وقت امت گزر رہی ہے ایسے حالات نے ایسا وقت ہے ایسا ہے کہ حق اور حق ہک وال دشمن لوگ زیادہ نظر آنگ گے اور حق والے اور ہک والے پیار کرنے والے تھان تھوڑے نظر آ ایک ایک ہے بزرگ فرما نے دعوی بغیر دلیل جھوٹا دل دل دل دل دل جب تک کسی دعوے دلیل نہ ہوا سچ ہو سکتا دعوی ادو ہی سچا ہو جس کاوے دے دلیل دل ہوسان لوگ اکثریت ہی میری بنی پی ہے دعویٰ کر لے آ جی ہم آشق رسول ہیں ہم ہم غلامان ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں دعویٰ ہے لیکن دلیل کوئی اگر کوئی بندہ تھوانو کہے کہ جی میں چک سکنا بغیر دلیل چکن یقین تھا آد چک کے وقائے گا چک سکنا یہ دعوے چک کے اے دعوے دلیل ہے اپنے آپ عاشق مسلمان غلام halfway, کہنا دو دو دلیل, دلیل taro, حق, حق تسلیم کرنا یہ دلیل جہاں آشق ہوا غلام ہو مسلمان ہوئے گا کدی حق دشمن حق تو کی مراد دن مراد دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی قرآن, قرآن مجید, مجید، جی جی جی جی نظام مصطفیٰ احکام الہیہ سچیاں گل جس بندے دا جب تک دے نال اتفاق نہیں بنے گا او تب تک اپنے دعوے کیوں مسلمان وہ کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دے ہوئے احکام نرآن نو دین اسلام نو दिल भी होनी ताकत रखता हो, करदा भी हो, वे, हो, वे हो वे। अगर मन या ताकत रखण बावजूद करता नहीं اور اس وقت اس زمانے نادک ماحول معاشرے وچوں اسی گزر رہے آلے <Lighting> زیادے زیادے زیادے زیادے زیادے دلائے دعا تیار بندہ کر سک تو وہ جوڑ مارنا ہوئی تے کوئی اور ویسے بھی ادھا دی ڈکوم دی فطرت بن گئی ہے لیکن ہے اپنے بغیر دلیل گل چل گل ادو بنتی ہے جدو اپنے دعوے دلیل ہو جو اج سستی داری نفرم روک سبحان اللہ سمجھاری سمجھاری ہے ہے آئے او آئے اور یہ جا کم ہے نا, نا, جس دی جس تفصیل جناب, جناب, جناب نو سنا حق دشمنی دشمن اور اہل حق دشمنی دشمن ای، ایدہ خطرناک, ایدہ خطرناک کام ایڈا خطرناک کام ہے کہ ادا انجام جو حبیب خدا, خدا نے بیان, بیان فرمایا تسی خود اندازہ لا لا وڈہ خطرناک کام ہے لیکن اس وقت کسرت نال پایا جا رہا ہے اگر کوئی بندہ بھی سچی گل کردہ نا سچی گلے دشمن, دشمن زیادہ والے تھوڑے دوست کم ہو گئے دشمن زیادہ ہوا دشمن دشمنی جی اکل مند ہوتے ات بندہ سڈے ورگا بندہ ہے وہ کہنے والے دشمنی بن جی اس گل کی وجہ گل کہہ رہا ہے याने याने याने याने دل دی سچائی کہ اصل و مخ سارے توجہ ہے بڑی बड़ी بڑی قابل غور گل ہے بڑی قیمتی گل ہو سکتا ہے ساری عوام تو یعنی حق منن والے تھوڑے نے اور حق دی دشمنی والے زیادہ جدو کوئی سچی گل کرو گل پیتنا پڑ جڑیاں پی جی یار تب بھی آ گیا سیاح آ گیا اصا کہ گل سنی لی پتا نہیں تیا نو اٹھ کے گلا کی وجہ نال آیا نال سچائی ویر جس بندے نو سچی گلکام ویر ہے حق دے او اہل حق دشمن اپنے آپ بن جاتا ہے اور جدو حق دشمن ہے پھر مولا سن مہلت بڑی وہ رسی لمبی ہے مہلت لمبی اگر بندہ واپس آ تو معاف بھی فرما ہے جیو اپنی سرکشی بدا بدا تے فر مولا سوڑا خود, خود انا شرب شرب دی شدید فرما پکڑ, پکڑ بڑی, بڑی, شخت بڑی شخت شخت है है دی اور پکڑ او دی سختی دا اندازہ اوہی نفس پکڑ دوسرے لوگ نے یا پھر میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ حالات مشاہدہ فرما کے بیان فرمائے روک لا راک شہ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا یا نہیں جیڑا بندہ سچائی بن سچیاں دا دشمن بھی بن <skar needles> اور جیڑا سچائی دا دشمن بھی بن انجام بغیر تباہی دے وہ رسوا ہو جائے اگاں تلیل ہونا ہی ای جس دین دے ہوتے جنہ حکمہ دے ہوتے حق دا لفظ بولیا جانتا ہے سچائی دا لفظ بولیا جانتا ہے یہ او قانون لے جیڑے مخلوق لے نہیں بڑھائے یہ او نظام جیڑا مخلوق لے بڑھائے یہ وحدہو لا شریک دا بڑھائے نظام میں اور جیڑا پتہ خالق دے احکام دے لال ٹکر لائیں دے ہی نا تو بغیر دوسرا راستہ اور میں جناب جنابی شریف پڑھتے پڑھتے اندھا لا لو گے ایک نہ و حسر میں مثال دینا پہلے پہلے ملاد شریف ہی دی محفل ہو رہی ہے نا تاکہ بندیاں دا یہ اتراج بھی ختم ہو جا ادو ملاد شریف کی محفل کرنے نا تے جناب صرف محفل دی کی اد بد ہی رہنےگا پکا لی بتیاں لا لیاں دو چار جھنڈے لا لیا ساتے اجنی قوم اتنی بستی باہر جا کے قوم جتنی دا مطالعہ کرے گا ہوئی گل نظر آئے گا جدو احکام کی گل کرو امی ملاد نبی صلی اللہ میلاد آقا نامدار تشریف او نظام سے اروڑیاں رولتا پہ جس نظام جس کتاب واسطے جس قرآن واسطے جس نظام واسطے جنہیں احکام واسطے مولا سونے نے اپنے پاک محبوب نو بھیجا ہے وہ احکام بسور جی احکامے جناب گندگی ان سچی دسیا جی ملاد والا جی خاطر ہے وہ روڑی دیا ہوئے اور اص ملاد منائیے ملاد والے مقصد مقصد مقصد کنڈ پیچھے سچی دسیا جی کیا میلاد والا نبی بول دے جی بلا اس واسطے ملاد مناونا ہر کسی نو لیکن رب رسول منا یہ کسی کسی نو محض ملاد, محض ملاد مومن, مومن دی نجات نہیں ہے مومن گل ایسا آ نے جیڑیاں بندے نفس دے خلاف نے جد نفس دے خلاف گل آئی پھر پڑک اپنی عزت بڑی پیاری ہے بندہ کہ تکلیف ہوں یار ویک ہوں یہ گلا کر نظر آ لوگ صاحب حالات سامنے آ جائے زمانہ آ جا سب بہانے آ جا اصل یہ بہانے دی کوئی احساس جہری گل ہے وہ گل یہ ہے کہ نفس پلیٹ ہک ویر ہے جد نفس ہک نفسانی بندہ, بندہ, بندہ خدا کی میں اس گل کا انتخاب کہ ہر بندہ ملاپ بنا رہا لیکن اگر سود قومر دے مچلاف دے خلاف جائے, جائے, جائے قوم دے, دے چہرے تبدیل ہو دے رشوت دے رشوت رشوت دی برائی اور مذمت کی سہ لوگ ناراض ہو جاندے ایو جناب مناون دی مزمت کی تھی لیکن یار دتخبر دتخبر عجیب پیار ہے دعوی ہے اور دا. دا دا. دا، جس رسول رسول اس طرح پیا چلتا ہے شرم نہیں <Hutchzon> جس رسول ملاد بنائی شراب کی مزمت شرابی وہ کہہ دینگ پتہ نہیں مولویوں کیسے اتنے کوئی شرابی والے بھی بیٹھے یہ گل آئی کیوں ہے یہ بیان کیوں ہوئی چوری دی گل کرو گے چور ناراض ہو جا لیکن پھر بھی سارے ناراض کوئی ہک بھی نہیں جانا چاہیے میں آخیا کہ بلا اس کام کا ول شاید سانو آئے گا قوم دے اصہ مدمت بھی کر لی بھی کرنی ہے بے ادبی دے شہو تو نسالہ بھی کرنی ہے اصان دے جناب ڈبی پاکت کی گل کرنی ہے جڑا شریعت وحری ہوئے گا وہ تو رازی نہیں ہو سکتا وہ نارا ہو کے ٹر جائے سارے نہیں رہ سک مومنٹ کی گل دق کی گل اہل حق دی گل دے راضی رہ جا حق دا بھی دوست ہوئے حق دا بھی آشک ہو اور میرے آخا ہے آگاہ فرمایا دسیا کہ وقت ہاں جی ہاں جی حدیث سنا کتاب در ترنا شہید کے حوالے میرے کائنامدار صلی اللہ علی فرمایا امتی یا من العلماء فار میرے مدلی تاجدار فرماوے نے فرمایا ان قریب میری امت تے زمانہ اوے گا ان قریب میری امت تے زمانہ اوے گا اس زمانے دے لوگ علماء تے فقہا نال نفرت رکھیں گے یا پھر دوسرا مانا جی دوسرے ماتے تئیں او لما فوکا ہاتھ نسنگ دور نسنا نفرت کرنا مانا ایک میرے آقا نامدار آکا فرمایا فوکا ہاتھ نفرت رکھنگ دے فرما فرمایا اس نفرت کا سبب کی ہوا ویر کیوں رکھ گے دشمنی کیوں رکھنگ सब ए असल हक के दुश्मन होवे पाक दुश्मन हो काम के दुश्मन होने के दुश्मन जेडे कुरान वाले होव गए उन्होंने भी दुश्मन बन जाएगे दीन दे दुश्मन होने गां वाले भी उन्होंने दुश्मन नजर आवे हक वाले होव ग حق والے, حق والے, حق والے, حق والے دشمنظر آنگے یعنی اولا ماں فوکا ہاتھ دشمنی کا سبب اصل چین بھی دی دشمنی ہوئے بھی میرے آگا اندار نے فرمایا جدو جد یہ آنا تین ادا فرما فرماوے گا ادا کیلب تلیاہ ملا ہو سے سبیا اللہ سونا ڈونہ, ڈونہ زمانے Community یعنی جدو یہ فرماگا پہلی مصیبت متلی تاجدار نے فرمایا فرمایا اللہ سونا سونا سونا ان لوگوں کے اتنے ظالم حکمران مسلت دے کہ جڑے حق والے دشمن ہونے ہونے ہو الما وا خالی نہیں آیا خالی فکاہ نہیں آیا فکہ تو سارے آخو گے تو سارے بھی چو گے لیکن جدو الما آخو گے یہ سارے کندے بندے چند والے نکل جان گے صرف ربانی علماء رہ جان گے تو الام <سؤال> ترادہ تراد حق والے <سؤال> اللہ سونے نظام نو و جان منگے بھی ہے نی کرتے بھی ہے نے جنی طاقت رکھتے نے قربان جاو خاص قسم دے دنیا دار نہیں دنیا تکن والے اے اے اے اے نا دے اندر شامل نہیں تے سجن کو جڑے دنیا دار جڑے وکن والے, دنیا, والے دنیا داری نو چپا مارن والے نے. कौम ओ दुश्मन कदू बन दी। असल दे अंदर ते कौम भी सुना खुश करके चलती बना के जनाब जेब तत्ती करके अपने घर ना सू अपनी हालत छम चांदी ओ लेकिन जे हक वाले ने वाले ने खुदा दसम करके तकरीबन तेन पंज मिलन गे जेड़े हक वाल के यार होगर न हो कसरा दुश्मन की लपेगी लपेगी लपेगी लपेगी بھی دشمن دے پاک محبوب نے دنیا دی خاطر پاک دی شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں کرتے All right. اور جد、اور جدھے جدھے دنیا کی خاطر تین تبدیل قوم چاہت رکھ دیے لیکن جنہوں دشمنی وہ حق والے نے اور میرے پاک نبی سرور نے فرمایا حق والے نال زمانے والے, زمانے والے درخنگے اپنے درخنگے اپنے رنسان رنسان گے ہو جے مولا سونے گا مولا فرما مولا سونا ثالم ہاکم مسلم فرماگا پہلا دا ظالم حکمران خان توج لے جب پرلے آئے بیلے بھی منی بی ظالم کوئی نہیں بس گل گھبرانا نہیں تو ظلم نہیں اگے اگیں چلتے جاؤ پہلا رب سونے اللہ والے سلطان جا ظالم ظالمہ گمران گے ظالم حکمران جڑے تیر نے بھی دشمن والمن اللہ رسول دے بھی دشمن اللہ رسول اٹھ جائے گی یہ مطلب بہت سی نیزک ہو جاوے گا برکت ختم ہو جائے گی مطلب اسباب ود جانے کمائی ود رزق نے جانا ہے پیسے لیکن ہوں ہوں سوکھی ہو جانی ہے ہو بلا بلا فخ سن سو سال ڈیڑھ سو سال پساں چلا جا ٹبر ایک بندہ کما سی سارا چبر آرام نال کھا برکت سی رحمت کمائی کافی ہو جاتی وہ بھی بڑھیا سم غیر عزت ویچ بیٹھے لیکن بھی رزک نہ پورا ہوا پورا توجہ لیں جی فرمائی اور بڑھیا دی کمائی کھا کھا کے نوجوان نسل بے حیا بن گیا بن گیا سلطان سلاحدین یوبی کا فرمان فرمان فرمان سلطان سلاح الدین فرما جیڑی قوم نوتوں دی کمائی خانت پہ جس قومجوان نسل غیرت بن جاتی ہے بے حیا بن جی خدا دِکمگر گیا نا نوجوان طبقے دچو کوئی ہر شرم و حیا والا لب کے لیا نتیج ہاں مرد مرد بڈیاں مرد مرد مرد مرد سارے کمائی نو شروع ہو لیکن پوری باویں لکھ تنخواہ جنابے والی ٹب دس دس لکھ روپیہ بھی پوری پہ وہ بھی ہو ہو کرتے وہ بھی بچارے باقی چیختے نے پوری نہیں پہ خدا دیا بندیا رحمت اور برکت رسکانا بول دے فرمایا دنیا دیا دو سداوا نے تیسری سدا ادے تو سب میرے آقا دار فرما دے فرمائے فرمایا شخر جون میندلیا بغیر ایمان فرمایا تیسری سزائے जै लेब दुनिया दु, दुनिया बगैर ईमान जावे मरते वेले ईमान नहीं नसीब होना मरदान ये गल पढ़ी समझ आईए वो यार हक के नाल दुश्मनी हक वाल दुश्मनी यह कोई छोटा जहा कम नहीं है यह कोई छोटा जहा गुनाह नहीं है खुदा بہت تھوڑے گنا سزا خاتمہ خراب تھوڑے گنا گنا ایک گنا ہے ایک ہاتھ نال دشمنی رکھنا ایک ہاتھ والیا دشمنی رکھنا میرے آگا نامدار فرما نے بندہ مرد ویلے ایمان تو محروم ہو سچ نسی جہد ایمان نہ پا سفا کی نجات کی پڑھایا ہے کی کتاب رکھی نے کی خدمت کی دین بیان کی تھی ان کی نماز پڑھیا نے یہ مردے ویلے ایمان نہیں ایمان ہو کے تر جے خدا کی کسم کر کے نہارت لبنی سونےجاتا جہنم ہو سمجھ آئی نہ بولنے میرے آقا انعامدار نے فرمایا سیاتی ان قریب ان قریب یہو جہ لوگ آنے ان امتی اور یہ زمانہ بھی میری امت ہی اتنا کوئی ہو, روگ نہیں ہوتی <تصفح> زمانہ آر آریب پتا لگتا ہے اے زمانہ میرے پاک نبی سرور نے جو فرما دیتا ہی, آونا ضرور بلکہ آمنا بھی امت آونا بھی ان قریب میرے پاک نبی سرور کی مراد آپ ہی بہتر جانتے یا رب سونا بہتر جاند لیکن لگتا ہے حالات جدو لوگ لے آ لوگ عقائد ندریات ویخ لے آ جگہ ویخ لے آگ او جڑا تاج تاجدار نے فرمایا سی اج اوہی زمانہ آ گیا لگتا ہے آسار اور جناب کرائن جہے لیں وہ یہ امان ہے جو پاک نبی نے فرمایا اور زمانے والے کون ہو فرمایا گلتا بیا کرنا شاید تھوانا پتہ ہی نہیں ہو ایک ایک ماں عالم ایک سال بوند دون چڑا دنیا کی لالچ کو بغیر اپنے علم تو امت عالم پہنچاو علم کو اپنے علم اپنے مولا نے دیا ہے بچا بچاوے لا تیت تچاوے گمراہی تچاوے شیتلیاں بچاو آلم کی تاریخ ہے یاد رکھا جی مت پھر تھی بھول جاؤ بول جاؤ आ, आ। तु बचावे गुमराही तू बचाव लादी तू बचाव हाँ जरा पद किरदारी तू बचावे पता माली तू बचावे आलम की तारीफ जरा नोट कमावे नोट कमावे शरीयत शरीय उम्मत नाल नोखा करे اس صحابہ صحاب تاریخ مطابق عالم نہیں ہے توجہ اور میرے آخ نامدار نے اس عالم کا ٹھکانہ کی بیان فرمائے فرمایا ٹھکانا جس روایت محبوب نے جناب والی نے اچت نہ زیادہ بن جلکیا مت ہی۔ یہ جڑا نوٹا واؤٹا کی خاطر رولی خرار میرے آخا ارامدار نے فرمایا جہان ہو جب نفیاں رسولوں کے قاتل ہو نبیان دے قاتلوں ہو گئے دے. دے انہیں اتے جان, جان. جان. جان. نبی کاتل کیوں جائے گا کیونکہ اس نے نبی دی وراثت نو نتل کر قتل نبیان دی، نبیان دے خوف نہ کھاوے جدو پاک نبی امت نو کسی فیصلے جان دلا کے فتنہ بیان کر دے والے پیچھے تاریخ پاڑی حضرت حضرت حضرت محمد احمد رضا عبدالحق محدث دہلوی یوسف بن اسماعیل سنجلے حق خیر آدمی انہیں اپنیا جانا د پر امت نال دکھا نہیں غداری نہیں کی نبی گداری نہیں کی رحمت اللہ جدو اگریزا دلاف فتوا دے گئے سن فڑے گئے سن ظالما نے کیتا آخیا کر گند کے بار چاہرٹیا کر آپ نے فرمایا گند چک کے بار سٹھنا قبول نالیاں صاف کرنی قبول پر اپنے نبی دی سریت نال دھا قبول نہیں فرمایا اصیاں صاف کر گے ادلو میلو اچھی ماہ الیاں گند چوکے کے بار سٹانگے لیکن جڑی گل کی اے واپس نہیں کر گے جو امریکی کروا لو گلے اور میں مر سکنے اس دین غداری نہیں کر روکھنا ناک سبحان اللہ اے او لما دی علماء دی شان مت تکن والے پاک والے روز دون مارن والی اور جو میرے پاک نبی سرور نے فرمایا نا تو ویکھے گا یہ جھوٹے اتنے جی نبیاں کاتل جانا جو اور اس بعد میں کہ آخ سکا اور ان شاء اللہ عزیز ترین گیا مرد ویل ہو نہیں فرمانے رسول عالم نے پاک نبی دی شریعت خادم نے ویر نہ رکھا جی بگد نہ رکھا جے صد نہ رکھا جی انہوں نال دشمنیاں نہ رکھا جے انسان دشمنی رکھی مرتے ملا منا اے جناب کروڑا دے گا ونڈے مرتے ویل ایمان نہ ملے کوئی شہ قبول جے اندازہ کربی گنا ہو لیکن بال گنا ایسے بال گنا ایسے جنہ بندے کا خاتمہ خراب ہو ہے ان شراب جہ شراب دا آدی پیندیا مر جا نسیب نہ ہوا کڑے جیڑا جنابے والی جیڑا با بڑھا جانا توبہ مر گئی مر گئی قبول نہیں ہوئی اور <magical> ایک روایت ساز سنن بولو بولو کی غلام ہے موت نہیں آئی سنو اچھا چلو پانی لے کے ڈب مری مری ہم غلام ہیں اور موسیقی کیا ہے بھائی روح, روح کی غذا ہے میں آخیا کبلا مومے روح دی غذا موسیقی روح کی غذا گربان جاو ایک روایت دے اندر اے بھی آیا مولا علی سرکار دی موقوف روایت جہاں اندر ساز ساز بھی آیا بجاون والا ایک اگر نہ خاتمہ خطر والدین فرمان لیکن والدین پاک دی شریعت قربان ہو ابا شرابی ہوداری ہونا گل ہی نہیں والدین دی گل ہے اولاد اولاد نو ربر سول والے پاس لا چاہے نہ سرورن فرمایا دا بھی خاتمہ خراب ہو خطرہ ہے اور دشمنی یہ بھی خاتمہ خراب ہوا ہوں میں دسا سا سا چل چل ہک نہ کھلے پھیرا کھیرا چل میں یہ دشمنی بندہ دشمن محبوب ممبر سولبر کرو دشمنکھ بزرگ نے یہ چار بیان فرمائے چار سب فرمای میں میں پہلا سبب بیان کر مرض دی سمجھ آئے تو مرض کے سبب پتہ لگے لوگا کی روشنی گل کر رہے ہیں جناب میں تینو اتبا دوالے دے سیا ل اتنا فقت نہیں لے کے اتنا ضرور جیڑی گل کر کے گا مرد دم تک گا نسا مول مولوی نہیں میں تینو چٹکے انداز در پہلا سبب سمجھا چڈنا وا ودور فرما نے فرمایا پہلا سبب نفسانیت کی نفسانیت اور نفسانیت کی بزرگ فرما نفسانیت ہے خواہشات جو اپنے اندر خواہشات اٹھ دیا نے اونا دی کرنا نفسانیت نفس دے پیچھے چلنا اے جو نفس آ کے وہ کرنا اے نفسانیت اپنے نفس دی عزت بچا نبی پاک لین رو اپنے قسم کر کے ان نفسانیت جدو بندے در آ جاندی میں مزید ان کھول دیا جہا نفس نفسے نفس دیاں بھی بڑی قسم ہوں لیندی نفس نفسے نفس نفسے نفس دی میں چلن سچی گل نہیں سنن حق آلے پاسے نہیں جان دق والے پیچھے نہیں ڈرن دق والے قریب نہیں جان واسطے نفس اپنا ہوئے اے شاگرد ہوتا استاد شیتان استاد۔ شانناب جناب نہلیل کرواس نو کہ میں مثال دے کے مسلا سمجھا جاگا جدو جنابے والی کوئی پر جناب وڈے وڈے لوگ بیٹھے ہو والے لوگ بچے ہو خلاف <ساو> جا کسی مولوی خلاف جا پیر جد خلاف گل آ شان کہ چھوٹا جہا مولوی ہے جب تی گل من لی ت Nderinda. نہیں یار تھی کسی ہوسے لگے ہاں جد دیگ بندے خلاف جا مسل میں کوئی کوئی پنچایتی بند ہوئی وا بہ ہو خلاف گل کر دے اتے کوئی گل شریت کے خلاف ہوں جہاں نفس ہوا یار مولوی تین بندیاد نام توجہ لیں جی فرماج تین بند بدنتی خدا دی قسم کر گیا نا سنیے باغ اور اور جڑا بندہ دین پاک اپنی بےزتی سمجھے بزرگ فرما لو واقی کوئی نہیں ہو بلا میں بڑے عرصے تو الحمدللہ میں سارا مرشد پاک نگاہ میرے بڑی خاص بڑے رہے ٹھیک ہے اپنے اپنے نظریے ٹھیک کرتے رہے نے لیکن جدو میں جدو ویخیا ہے اس بندے دے در آپ جگا ری نہ آخرت جو نہ جیون جوگا رائے نہ مرن جو اور تے گا یہ ہوئی ہوئی نہ جیون جو گا رہے گا نہ مرن جو کردی قسم کر گا کبلا جاگ ہی نفس دے پیچھے گیا جڑا نفسانی بندو دین کی گل نہیں سمجھ آئی اٹھاؤ این سورج کھڑا کڑا تو بندہ گاٹے چ نپ کے بھی سورج وکھاوے او سورج آن skaie. آن skaie. میری خاموشی رہی ہوئی بول دے لیکن الحمد اے سان پتا ہے سورج چارے نے انہ انکار کوئی چبل بند نہیں کر سکتا تو خواجہ حسن بسری, بسری آپ کسی آئے حضور بے وقوف کی تاریخ آپ نے فرمایا الحما کو منی ہوا لفس فرمایا چبل بند اتو جناب کو پاگل بندہ لگے کوئی چھیڑ بھی دے تو لوگ پتا کی کہ چار نہ نہ جتنے تک لفظ دے دین تین چاہت خالی ہے عقل بھی سی کم کرتی ہے محبت بھی سی اور جدو یہ چیزاں پخلوت ہو گیا <شعظ حسن> <بسری> <حسن> <حسن> پاگل پاگل ہوں پاگل نہ بھی لاج ہوں بولتے نہیں وہ صرف لا شریک دیا ہاتھ وہ چاہے اکل وگرنا یہ کوئی عقل ڈیزل تھوڑا گی جائے تو ڈیزل پٹرول پمپا تو نہیں پہلے دکانا تو نہیں پہنا یہ عقل رب سونے کی توجہ ہو تو فرمائی قربان جاوا یہ پہلا سب حق والنی اور یہ شروع ہوا یہ تھنو پتا شروع اس کام کی ابتدا کی نے کی وہ گل سنا میں اقتدار مولا سونے نے سیدنا آتم پاک نو بنایا روح سجدہ کرو لائن کھلو گیا شیطان کھلو گیا انہیں آخیا جی میں مولا سونے نے مخلت حل تھی یا مولا سونے سونے میں یہ چنگا آنا میںفدل ہو جڑا افدل ہو سجدہ کیوں کرے نہیں گل نہیں سمجھ آئی لائن حکم وی حکم اس دات جڑی ذات تین پڑھ والی تینو اپنی اگ نظر آئی کھڑی ہے تینو نہیں نظر دے نہیں وڈی برادری تعلق رکھنا سمجھی رب تو جڑا جن کا حکم نہیں نہ خدا کی کسم کر گیا ہوئی وجہ نہیں کہڑی دشمنی سی سڈے بزرگان سڈے بزرگاں نے کیتا ہے اگر اس شاہ نئے ڈبیے نقصان انہیں اپنی عزت بچان کی خاطر حق دا انکار کردار انکار اور خدا دی قسم کر کے آفسانی بڑھ جائے او سورج نہیں نظر آن جے سورج نہیں نظر آفسانی نو ای مت کوئی آخ مت کوئی لا آخ تلا کر سکنا میری یہ فیصلہ بزرگ ندیم ہوا پیا توجہ لینمائی آدال لاخلا سب اللہ یہ جیڑی نقصانی خدا دِکم کرفسانی نبی نو قتل کر دئیے نفسانی بندہ نبی نو قتل تے تیار ہو جا ت اے بندے نو او او او او او پاک نے سونی تبلیغ فرمائی یا آبت یا آبت یا آبت لاتا شیتان بڑے سونے انداز طریقے تبلیغ کی آخر پتا ارجو من واہ اے ابراہیم میں تینو پتھر گا تینو گھروں کٹ دیاں گا آپ نے ویخیا کہ نفسانیت غالب ہے نفسانیت غالب ہے اگے آپ نے اس کی حکمت وہ فرمایا سلام منال کی مطلب اللہ سونا اللہ ہے کھوپ جی غرق ہو جائے اند تک نہ کر لے اللہ سبراہیم پھر ایسا لے ڈبد بندہ واپس آن دکھ نہیں بول دے جے قربان جا آ اے ساری کیتی کرتی یہ جن عرصہ جنا عرصہ خدمت کی کتاباں پڑی پڑھائیاں نے جو کچھ بھی مسلے تسلے تون نفس اڑ گیا ہے اور جھت نفس اڑ جائے نا اتے جھوٹے دلائل دین جناب بہانے بولا سونے نے فرمایا محبوبہ تی ہفتے آلیا نو نہیں جان دے تفتے آلیا نو نہیں جان دے ارد کی باری سالا کی مولا سونے نے فرمایا ہفتے دن شکار کرنا منا سی ادھرو قدرت رب رب ازما لی بلو خوما سو امل بناو دا جدو مقصد ہی ازما ہے ہاں جی مولا سونا, مولا سونا آجی. مولا مولا آجی. آجی. شکار وہ جدو ویخ مچھلی ساری باہر نکلی االا ڈگدیاں سن دیا کیا ہوں کوئی ایسا حساب کیتا جائے بھائی بدنامی بھی نہ ہو شکار بھی ہو بدر نہ ہونا جناب دریا دال نہ بنا رکھا چھوٹیاں چھوٹیاں خو جا. शल अपना जनाबे वाली टोया कड के पानी रब था कायम कर दिता हफ्ते वाले दिन मछली आके टोया दी ओतवार दिन आ फिर ہفتے مرو ادا رب دیا سارے کنجے جا گیا چڈ دیں کمرہ چل گل کر شکار کرنے ہفتے سورت یہ بناؤ بناؤ شکار بھی ہو جاوے بدن بھی نہ ہو یار ہے تے سچے ہفتے آن سے نہیں پڑتے ہے سچ نا یار ویخ بھائی ہفتے آپ دن مچھلی پانی جی ریلے ہفتے آپ جی سیانے سڑل آخیا ربریت چیلے بہانے نہیں چلتے بہانے نہ بڑا اپنے نفس نو نہ دو اپنی مرضیا نو اے جیڑی ہفتے قید کر تے شکار لیکن انہوں سمجھ نہ آئی اپنی نفسانیت پورے رہ گیا رب دیا بدلا دا ہے ستر ہزار بنا کوئی خنزیر بن گا کوئی باندر توجہ ہاں ہاں ان بت شربی کل شدید بہا لند لا لا اللہ خدا دیا بندے آپ کل بھی جدو قوم کرنے یار یہدی نال نال پیار نہ پاؤ ساڈی قوم ہاؤ مولوی صاحب مول کدو پائے اچھا کدو پایا شکل بھی لباس بھی گل کر گل ہو رے رنگ او توجو یہ فرمائی آپ کدو رلے ہے جناب تابیلا بنا کے خدا کی نا جڑے انج تابیل کر کے جان چڑا میں رات گل کی رات جلسے میں گل کی ماں ایک تھانے گیا جلسے ملاد شریف کا جلسہ نیشنل بینکر منیجر صحب جنت پکی ہو گئی میں سن چاول کما دیتے جنت پکی ہو گئی کیوں آخ سگا کمائی میں بہدیا ساتھ ہی سود, سود علی حدیث بیان, بیان دی. دی. مولا علی ام مولا ام مولا سرکار کی روایت, دی روایت, دی روایت, دی روایت, دی روایت میرے مولا فرمایا سود کاون والے سود کما والے سود لکھن والی سوداہی دن والی میں پتا لگتا ہے حدیث مطابق بڑا آکڑ کے تھے جی میں جی گل کی جناب وہ ہولے ہولے مگر نکل گیا باہر جا کے کمالی سدیا بھی میں پلیت کی یار کو سدیا بھی میں مٹی بھی میری پلیت کیتی جا یار حد ہو گئی ہے میں بھی سن لیا میں آخیا منیجر صاحب میٹھی پلی دیا بےزتی ہو گئی ہے یہ من ہاں جی میں آخیا جے دین مستفا نو تنی بےستی سمجھ لے سو کلم بار نہارے اچھا ہوں سچی داس ملاد منا حکم رسول نمن نمن حکم رسول نو اپنی بےزتی سمجھے سچی دسیا جے دا ملاد ہوئے گا دے نہیں جے کل اکثر ملاد واسطے پیسے نہ ہو جی سود دے پیسے نہ مناو خود بینک لائٹا لگیاں کھڑیاں نے ملاد کی ملاد بنی نہ پیا تھلے سوت دریا پگ دوں میں ملاد تے ہو گیا کہ بلا یہ ملاد ہے میرے لا شریک مولا نے فرمایا فرمایا فلے وکلیا نا شجرفی ارفسی مہارا جبی ماں کبئی ویوسلیم تسلی ماں سونا فرما فرمایا جن تک میرے محبوب دے فیصلے تے راضی نہیں ہوو گے مومن نہیں بن سکے میرے محبوب دے فیصلے تے جن تک راضی نہیں ہوو گے مومن اچھی بولو اچھا ہوں سچی داسی سکھ میرے سو دی واری آو بندہ آخ مٹی پلیت ہو گئی ہو دیواری دی بندہ ہو بےتی جناب والی میں تے بڑی بےزتی ہو گئی دین نو اپنی بےزتی سمجھ دے اور خدا دیا بندیا ہو لا شریک میں لا یؤمنون فیصلہ میرے مستفا کا ہوگا میرے محبوب دے فیصلے ناراض ہو تک ایمان نہ ہو مستفا کریم شریعت چبے میں مثال دینا میں بندہ خیرت کردہ بیٹھے بیٹھے گیرت لوگی کی کہ پتا ترقی نہیں کرنی شریعت گل آئے چپ تکلیف ہو جائے وقت شریف فرما فرمائے نہیں گا سکمن حکم میرے ہووے ہوتن تیری ہو جد ح مستفا دے کرتن پیش کرے گا پھر روے گا نہیں نہیں حاج رد ہو سکتی نماز رد ہو سکتی روزہ رد ہو سکتا ہے میلاد نہیں رد ہو سکتا کیوں میں پیو دطلب ہے ڈاکو لوگ نے قوم کرن واسطے گلنا کر دے لیں وگرنا خدا کیپ نے فرمایا فرد چلا سونا نفل قبول نہیں کر نہیں کر نہیں چڑی بیٹھے تو فرمائی ہاں کہ ہے عملی کمزوری عملی کمزوری اور لیکن ایک ہے جد پاک نبی دی شریعت دی واری آوے تو دل باغ باغ ہو جاوے تکلیف نہ ہو ہاں پھر ایمان وغیرہ ایمان کوئی نہیں ایمان تارگار جہر زبان زبانی ایمان نہیں بنتا جن تک بندے دل دے دین دی تصدیق نمر گل بڑی فبدی ہے پیر باہو دیاں میرا پیر سلطان العارفین الارفی زبانی کلمہ او یارا ارے کوئی پڑھا پڑھ, دا پڑھ دا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا فر تلتا پڑھا جتھے جتم ہو یارا تل پڑیے پڑیے او جتھے کلمہ چلے تا پڑیے ہلے سپال آ شک پڑ دے ہی پڑھایا کلم میںڑھایا راہو میں سدا سہا گل ہوئی پاک شریعت دے, شریعت دے, شریعت دے, دے, دے تکلیف ہو جاوے بچے مروڑ پہ جاوے اندر تکلیف ہو سمجھی نہ ملا دے نہ رو د نہ نما دے, نماز دے کوئی شے نہیں کیوں ایمان دے بغیر کوئی عمل قبول ہو تبولیت آئی لکھو میں ان شاء انشاءاللہ برابر آئے گا دو ہاں قوم کا کی حال ہے حالیم اسلام کا پتا کوئی لذہب اسلام کو پتا کوئی جائز ناج دی تمیز کوئی لنابے جنہیں تو منع کیتا گیا تک دے اور جنہوں کا حکم دتا گیا اور سال بعد منا ملاد منا لنت وکی کہ نہیں ہاتھ موڑ گل غلط یہ نظریہ یہ گل نہیں ٹھیک یہ رسم یہ رواج یہ دین نہیں سکن والے ملوڈیا دیا بھی ان لائیں ملوڈیا دیا شرارت نے جنہوں نے اپنا آپ بچایا اپنی دنیا بچائی اپنی عزت بچائی, آپنی عزت بچائی پر نہ نبی کا دین بچایا نہ نبی دی امت کا ایمان بچائے شرارتیں وہ اگر نہ حقیقت ملاد ملادل جن پہلے ملاد تو پہلے نبی پاک دی شریعت دے شریعت دے اپنی جان دے ہاں جہ مومن آد جیڑا مومن آند جی ساڈی کوم گئی پتہ کی گل کر گلا ٹھیک نے پر جی چلے آخ نہیں کہharna, گلا ٹھیک نے پر چلنا جیما نے ایمان اسلام تعلق نہیں جیڑا مومن مومین گا نا بہانہ نہیں کرے گا نہیں کٹے گا وہ کدی لیکن اگر مگر نہیں کرے گا جیڑا مومن ہوگا وہ جس ہال چ جبھی تہ لونا ترے اتو جال وار دیں او اگر مگر نہیں سونا تر جان بار دوا گر سونا جلد جانوار دک جان لک جان لو جہان وار ہار ہار ایک جان اللہ تو اور اصل اندر ملاد بھی میں عرض کر رہا سا گل سنا رہا سا نفسانی جدو بندے آ جائے جدو بندے نفس, دا پجاری نفس دے خدا دی قسم کر کے پیچھو تر پو نہ رسول نہ قرآن کی سمجھ نفس بندے نو ایسا نہ کر دق نہ بادل دی سمجھ رہی دی ٹھیک ہے میں اگلا سورج ویکن کسی ہو بولن کی لڑ ہی نہیں سی میرے شیر نے تلائل نے پہاڑ ہی ایسے کٹے جن چڑیا سورج نہیں نظر آیا وہ تسلی ہونے چیز خدا دی قسم کر گیا نوح علیہ السلام، اپنے بیٹے نو گئی اے پترے، پیارے پترے، لاتکم مال کافرین، خواہشات دتا سورج بھی نہ نظر آیا بھائی طوفان سیلاب سے آیا کلا کی جی. آ گیا آخیا میں پہاڑ تر جانا چڑھ لوگ چڑھ بچا لے گا آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا بھی سمجھنا پھر بھی واسطے جڑا نفس دا قیدی بن جانا نفس دا پجاری بن جفسا نیتر آٹ بھی آ جانیت بھی آ جسد بھی آ ج آ جی جی. بگ بھی، بھی ہے حسد بھی حسد نبی سر سن قربان جا میرے پاک نبی فرمانے علی شان زبیر رضی اللہ یعنی ربا فرمایا سونے نے بیمانے بڑی مہلک مرجی ہسد بوگز میرے آقا انعامدار نے فرمایا فرمایا رپا گیا سونے نبی نے فرمائے بوگ دے ایمتاری باری پہلیاں امت اسی نال گئی اور ربائی تک توجہ لیں قبلے قوم الحسد پہلیاں قوما دی اے بیماری سی حسد اور بغد والی ربا ہی لے لائیے ہال یہ میرے آخار نے فرمایا لاگو لو رو سو فرمایا میرے دا مطلب نہیں سر بننا لیے فرمایا سرا نو بننا لا کی حل کسلدی ماں امام احمد اور ترمزی ترمزی دو کتابیں حوالے پر ایسی مرض اے ایسی مرض بغض اور میری گل کا مطلب یہ نہیں کہ سر یہ جد آدھے دین نک نک ہائے اور خدا کی پلے ٹیم کی گل نہیں پیلے دا دشمن بوگز دین دا دشمن سب تہلے بک زورا سدا بنے گا, بانے بانے بانے گا. بانے کیوں دن تھینیا نہیں ہاں جی یہ دی بچے دینے کڑا پاک نبی سرور فرمان دتاب خدا دیا بندے جدو یہ بماریاں آ جانا پچھانے سانو جناب شرم نہیں آتی تھی ایج دلفاظ بول رہے ہو میں آخیا تین شرم آتاد الفاظ بولنا اور پھر خاص مرشد دے بارے بول دے نہیں اور قبلہ ایک ہے علماء دی دشمنی ایک ہے دشمنی, دشمنی اے اون دے تو بھی زیادہ سخت جیڑی ہے نا صوفیاء دی دشمنی ادا نتیجہ بھی بےمان ہو کے مرنا ہے امام عبد الانس اس کتاب کے اندر آپ نے واقعہ نقل فرمائی آپ فرما نے واقع بندہ ہے ابد اللہ ایک میںبد عبداللہ نامی شخص کہ ایک دن تیاری ہوئی اصا سلاح کی دل نے کہ یار چاہنے کسی اللہ کے فقیر دی زیارت کر کے آنے ہو حضرت شیخ حماد تباس کا دور سی سلاح کی جنابے والی آپ نیا نکلدا میں سوال کر سوال کرتے کر سکا کہ وڈا آلم سی وڈا آلم سال میں جا سوال جانن اصا تے اللہ دے فقیر دی زیارت نے نچوڑ کٹ کے جا سر سوال میں سوال کرنے نے انہوں نے جواب ہی نہیں آر پی راستہ تع کردے کردے اپڑ گئے دباس بیٹھے آپ نے دور ہی وی کے آپ نے فرمایا سکون تیرے آ سوال نے انہوں نے آ جاب اور تسیں لے سوال ہاں کے مرے گا اگو نے فرمایا تیرے آ سوال نے انہوں نے آ جواب نے ابن سکا اپنے وقت لہ ابن سکا نے ہاں سن کردم لیکن یار اقل تریش تری رو تیر تیر اے کتاب کا پڑھنا اور تیرا علم کدھر گیا ترشد نو بھی سمدے بلاؤ خدا دکھ سانو سان شرم شرم شرم سنم لیکن یار لال نہیں لے پھر انتظار کر واپس آنے والوں کے لیے تو دروازہ ہے لڑ دے ٹرد ایک نا پھر ایک نہنزل تو توجہ ہے نا ہاں وہ جیو ابن سکا نے لفظ سخت بولے سن سدا سخت لبی آپ نے فرمایا عیسائی بن کے مرے گا نے لفظی تھوڑے ہاؤ بولی سڑلے سڑ سدا ہاؤلی لبی حضرت شہ پیر تاسوش پاک نو فرما رے ابدل کا دے آ جا اللہ سونے فقیر نے اتنا سی جواب نہیں آرہے والے کار مالت نہیں سناخ اور ایک وقت اور ایک سی, سی, سی اپنی زبان, آبنی زبان, زبان مجدد ثابت کرنا اور ایک جب من کے رح کھانے گر توجہ لیجیے سخت بولنے سدا سخت لبی ہے پورے شکست عیسائی نال مرادرا ہوا ایک پاس پاس عیسائی نے پورے ملک روم نے عسائی شکست بس او باشو پھر جناب, جناب, جناب پچھو اللہ سونے فکیر ای, ای وقت آیا عیسائی نے ابن سکا دعوت کی دعوت کھان گیا کے بادشاہ سی پہ درشتہ دے بادشاہ گئی پہلے عیسائی مطہب قبول کر پھر لکھا پی اسلام رن آنا چاہیے پیسہ کوئی کوئی کوئی ایمان اسلام کے کے تین چار گزرے جدو مرگ قریب آئیے اور تاری ایک بندہ راستے تو گزر ہے سڑک کے پیا نہ کوئی سامنے والے نہ کوئی چکان جد وے اے جد وے پہچان گیا تنا ویب ابن سکا ہے تینو کی بنیا سڑک سڑک مرد ویل کہ یار میری بربادی داستان گیا نا علم آیا علم آیا پھر علم دی سمجھ نہ آئی تے تکبر آ گیا تکبر آ گیا جناب تکبر کی وجہ اپنا عیسائی بن کے مر گیا ہوں عیسائی بن کے مر گیا ہوں تینو دس پورے ملک دسائی نو شکست دینا کیڑے کھو گیا بادشاہ نے خدانہ بنا دیتا کہ تدانا سنبھال او خدانہ سامنے سامنا مر گئے محبت جڑا تیرے اندر اسے نہیں سلگے ایک دن آوے گا میرا قدم اللہ ہر بلی ڈگر دن دے میرا قدم اللہ تو جو ہے لوکھ لاکھ تاہ میاں محمد بخش فرماؤں فرمایا سچے مرد safahi wale o mare safahi wale جو کچھ کہن زبانوں سچے مرتی صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں ربیو رب ہو کچھ منے دا او دارا پکی خبار اصانو ربویو ہو کچھ منے دا او دارا پکی خبار آسانو جو ہے بس میں اتنا ہی کافی سمجھا گا اس گل کہ دی تسلی تے کبلا جب تک نفسانیت نکل دی نہیں تسلی ہوم چی بول دے جے یہ ہوئی نفسان نفس کرچا کو کسم چا دے ہاں باغ دے لوگ ہوں چاہ چال عزت بچا ہاں جی ہاں جی آ سر جھوٹا کورار رکھ لے نفس گئی کہ خدا کی قسم کر گیا یہ کوئی نشانی اپنی عزت بچا اپنا مقام بچا اگر کوئی مرد سے مار دے اگر کوئی دے دے رول دے سے رول دے توجہ نہیں جی فرمائی ہاں جی ایک اور بھی, لوگ لuk لuk لیں لے. لے. نے بھی اپنی ذات بچائی جی فرمائے بھی بال مرائے آپ کنٹینر چہ کے اے سیا تھلے ستے نے اپنا بچایا اپنی کرسی خاطر اپنی دنیا خاطر اپنی تحریر خاطر نبی مروا ہے خدا قسم کر گیا نا یہ ہو نہیں لوگ کدی نبی دتی نہیں ہو سکو لوگوں دا میدان اندر نفسیا مارا نہیں آ, دا میدان نہیں جہے نفسانی میدان ہے جہاں رحمانی ہوئی جیسا جب تک نہل نہیں پیچھے نبی جڑا میں آخر نا اس دا مطلب پچھلیاں کوما نو نبی نے تبلیغ فرمائی انہوں نے نبیا دی تکسیب کی نبیاں قتل سرداری دا اتنا شوق سی ابو جہل مردے ویلے کہ ساری عمر کے نبی سائی کی گل نہیں سنی نہیں بنی مارن تلوار گاٹا درا مڈو کر کے وڈی تا کہ لگے سردار ہوں اس گل تندھا لا لا سرداری کا شو اپنی خیال نہیں گاٹے تلوار پہ موت دا خیال نہیں سرداری اگو گل سمجھا تلوار پہ اچھا چاندی سرداری یاد سی نبی سونے دین پاک احکام نہیں لیکن کے نفس سی جی ابتدا چل نے فرمایا فرمایا نفس او کتا کہ اس وقت تک پونک دے جب تک یہ بندے نو ضلع اور رسوئی نہیں سمجھ آئی مولا اس وقت تک بندہ تباہی ویلے تباہی کے کڈے چیتانے شیر اکل آ اکل اقبال ہے میں اپنے مرشد مولا روم روحانی سفر دریائے نیل گیا میرے مرشد نے سورج داحال تلاوت کی سارا دریا روشن ہو گیا میں مولا ایک باری محلت دے دے مین واپس بھیج دے اور جس تیرے موسیٰ دی پہچان ہو جائے کیوں نہیں کھل دی آنکھ کھل دیے لیکن جد کھل دیے وہ انا لہو پھر مہلت نہیں ملتی توجہ نہیں جی فرمائی او میرا پیر باہو فرماؤں فرمائی سورج نفس امم سورت نفس سے والی جی کتا گلر لالا پھوکے ٹوکے لہوے لہوی منگے لوگ شراب سنی والا پاسوں دے اندر بیا سنبھالا ہوں اے ہو نفسی او ہو نفسی Ba-huhu zalim Ba-huhu wa-da-zalim Ba-huhu da بہ وڈا اللہ کرسی سی تالا تو جو ہے اے اے اے ایک نا رحمت اللہ اپنے وقت امام سن بڑے بڑے عالم سن کو چند بندے آ, آ, آ گئے بدمزبیت بھی گل بات کر چلو گل بات کرنے وہ بھی نہیں کرتے لیکن, لیکن آپ نے جدو اے سوالات خلافا حیران ہو گیا اخیا حضور اج عجیب سلوک ویک جناب دا آپ نے فرمایا سلوک تھا کہ اے سن نفسانی اے سن جاہل! جاہل! جاہل! جاہل! جاہل! اور جڑا علم نہیں جاندار جاندار جاندار جاندار دا علم خوش جا علم تو پڑتا پہ تو جو ہے علم دین مستفا کوئی شک نہیں بالکل شانا والا لیکن لا جی شکل اختیار کردہ یہ مولا شبنم قطرہ خترا نا شبنم کترا سپ در جا سپر موتی تے فرمایا جی سپہ چاہ موتی پھر او زہر اثر کر بول دے لوکھ لالا سبب دسیا حق, حق اور حق, حق والیاں دے نال دشمنی, دشمنی پیدا ہوں مندہ نفسانیت یہ پہلا سباب ہے چار سباب بزرگاں نے بیان فرمایا ہے یہ پہلا دست ہے تین باقی اگاں کھلوتے ہیں لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع ہوئی ہے توجہ ہے کیونکہ اس وقت نفسانیت دے مریض نبی دیگر سڈے خلاف آغی ہو جانے گل میرے خلاف میری برادری میری اما د میرے برا خلاف میرے ہے میرے گھر سو جیڑا بندہ نبی کہ میری برادری اور میری دے خلاف خدا کی قسم کر کے آنا یہ نفسا نہیں تو ہو جا نفسا نہیں جڑا نفس چھری پھیری نا جتنا بھی خدا دی قسم کر گیا نا چڑے سورج دا انکار ہو رہے سبب دے نہیں آه. آه. جتھے اتنی واضح روشنی, روشنی اور مار بونگیاں مارنا دلائل نہیں ہونا پتہ تا <سؤال> لگتا ہے جی دلیل سامنے دلیل آوے دلیل کا یا رد یا توڑ گے بونگیا مارن دے دشمن دشمن پہلا سبب عوام ہوا جہی بھی جدو بھی کوئی حق اور حق والوں کا دشمن بنے گا یہ پہلا سبب ضرور پایا نمروت نمرود سیدنا ابراہیم کی وجہ اللہ ملا انہیں انہیں رب دا دا ختم ختم. میرے پٹرول پمپ تند نمرو آخا سی ابراہیم یہ تینو من لوا میرا تے پچھلا سارا تماش گیا توجو لیکن یاد رکھا جی جہاں نفسا نیت خود اور دنیا واسطے سلت اور رہ دیا عبرت کا نشان بڑھ باقی جو مرضی ہو کہنا میں ایک نہیں دو نہیں سات نہیں میں جنہ نرشد دشمنی بچی میرے اکھا ویخیا واقع ہے میں بہنا بہنا چالے کدی ادردر مسلا بیان کیا چودھری ادر مرشد دے خلاف کو بونک ماری مولہ سونے نے صرف ایک ہفتہ مہلت ایک ہفتہ مہلت دیتی ہے روڈ oh, اُٹھتے ایسی, ایسی موت ماریع ماریع ماریع مریا کہ چون چون چون ایس ایس ایس ایس ایس ایس کے چادر واقعات لیکن, لیکن, لیکن ان سورج نہ لدرا ہوں میں یار ان سورج نہ لدر کی کریے کریئے خدا کی کسم کا خیال مت تر دل اندھے نہیں ہوسا اسا سامنے ویخ رہے کمالات نو ویخ رہے ہیں علم نو ویخ رہے ہیں حق پسندی نو ویخ رہے تو فرمائی نفسا جڑا شکار ہو جی وہ واپس نہیں جتنا بھی کوئی مبارک ہو بے جتنا بھی کوئی شان والا ہو ادر مجد الانی آپ سرگار دے مکتوبہ دی چلکیا پہ آیا آپ فرمو دے لے دین پاک دی دشمنی پندیلو اللہ رسول دی دشمنی تک پہنچا دے لی اور فرمایا جلے اے ہو جا لوگو من جی میں کتیاں تو دور رہندے دے جاؤ ایمیں اے ندوی دور رہا کرو جتیا تو... رنگ سگ اور مایا جی میں کتے تو دور رح تور رہا واسطے کتے دی پلیتی صرف تیرے کپڑے یا تیرے ظاہر نقصان دے گی لیکن جہاں حق دق والے دشمن پلیتی ظاہر نو نہیں نو ناڑے گی تیرے ادر نالے یہ دچی دی گل سنا مسل شاخ شاید سرادی فرما فرما فرما دور شو اد ایک دلا یار پت بد دور شو اد ایک رے پتی رت پت پر جا سنتی یار پت پر جانو پر ایمار سلٹ دور روی اے لوگ دے حق دے یا ہک والے دشمن چنگی پر سہے 네네 اے اے اے اے دم بونگیاں نہ مارو کسی ایک دلیل توڑ کے بخا دل کر سوکھی ہاں جی اوت کسے نو فرصت ہی نہیں لبی آڈے جس کیوں نہ ہوا دِکسم کر گیا نا جتو سا شیر لنگڑا جانو بادل دیا چیز میں حق کی دشمنی اور ہک والوں کی دشمنی یہ انجام تھی حدیث روح بھی سن لیا اور بزرگاں نے توجہ ہے نا حق اور حق دی دشمنی یہ مطلب اے نہیں کہ حق اور حق والیاں دی دشمنی نہیں ہونی چاہیے حق اور حق وال دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے حق اور حق والوں ضرور. ضرور. ضرور. ضرور صرف کافی نہ اور ہک والوں کی دشمنی نہ ہوف یہ کافی نہیں اور حق والوں کی محبت بھی نجات کے لیے یہ ضروری کیوں؟ کیوں؟ اللہ سونا ج رخ مولا وے اور ہر نماز ہر نماز سکھایا رب نے یہ دن سرا سرا پلوی عليهم غير المغضوب عليهم ولا ول ہر یا مولا پلا تو تنا فرما اور یہ والے لوگ ن جنہاں نو حق والے آخیا جائے حق والے ہے نیتا انام ہوا ہوا جی محبت اور بھی نہیں چھوڑے گا پچھو جائے گا خدا قسم کر کے نا مولا سونا فرما آیت پا و والصدیقین انشین والصالحین فرمائے جڑا اللہ رسول دی تابعداری کرے یہ انعام والے بھی تو اللہ رسول دے راستے تے چل دے نا اللہ رسول دی تابعداری کرے مولا سونا فرماوندا فاولاکم علذین انعم الله علیہم جڑا میری اور میرے محبوب دی ملنے گا اسا انہاں نو انعام والوں دا ساتھ دیاں گے دوستی دیاں گے کی مطلب انہاں دی دوستی صالحین نال ہووے گی شہداء نال ہووے گی اے جناب صوفیاء نال ہووے گی علماء اللہ دے رسولہ تے نبیاں نال اور جنہاں دی دوستی اللہ دے نبیاں رسولاں نال اے جناب او داتا گنج بخش علی حجویری ورگیا نال خاجہ خواجہ شاہ سلیمان ورگیا نال ہووے اے جناب خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملطانی ورگیا دے نال ہووے میاں شیر ربانی ورگیا دے نال ہووے پیر مہری علی ورگیا دے نال ہووے تارنا ہونا ہو بس یاری ایوگ لا لیں پیر جنہوں نے میر وہ بلے لگتے ترکے یہی راستہ جسد چلن نال بندے نو جہان کامیابی جہان نہ ہوار کرے دل تصدیق کرے اور دے پیچھو چلیا جاوے دعا کر اللہ تبارک و جل شان ہو اپنے نیک لوگ اپنے لیک لوگ پیچھو چلن دی توفیق عطا فرماوے اور نیک راستہ اختیار کرنے تو فرما الا